وک اللہ بداطم غلال وک اللہ غلال اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر ہوتا ہو لیکن اللہ ہر عمل کے اوپر راضی نہیں ہے میرے بھائیوں موضوع بڑا اہم ہے آپ کی توجہ چاہتا ہوں ارادہ اور مشیت ایک چیز ہے اور اللہ کی رضا دوسری چیز ہے اس کائنات میں جو ہو رہا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے زنا کرنے والا زنا کرتا ہے شراب پینے والا شراب پیتا ہے چوری کرنے والا چوری کرتا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر یہ سب نہیں کر سکتا لیکن اس میں اللہ راضی نہیں ہے بلکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہارے اس عمل کے اوپر میں راضی نہیں ہوں بلکہ ناراض ہوں لیکن یہ صورتحال نہیں ہے کہ اللہ بے بس ہوں اللہ لاچار چار ہوں اور زنا کرنے والا زنا کرے اور اللہ روک نہ سکتے ہوں ایسی بات نہیں ہے دونوں چیزوں میں فرق ملوجے خاطر رکھا جائے ایک گھر میں گھر کا سربراہ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہونے لگتا ہے تو پھر اس کا سب سے بڑا بیٹا ایسے کام بھی کرتا ہے جن کاموں کے اوپر باپ رادی نہیں ہوتا بلکہ باپ کی مصیحت بھی نہیں ہوتی لیکن باپ لاچار ہے بے بس ہے بوڑھا ہو چکا ہے روکنے کی طاقت نوکنے کی طاقت نہیں رکھتا گھر میں سین کے بیچ میں بیٹا ایک کمرہ تعمیر کر رہا ہے باپ نے وہ مکان بڑی محنت سے بنایا تھا بہت سے انجینئروں کے مشورے کے بعد بنایا تھا اس کمرے کو بنتا ہوا دیکھ کر اس کا خون کھولتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ کمرہ یہاں پہ بنے اس کے بننے پہ رادی بھی نہیں ہے اور اس کی مشیت بھی نہیں ہے اس کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے لاچار ہے بے بس ہے اس کی چلتی نہیں ہے لیکن کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اگر گناہ کے کام ہو رہے ہیں تو اللہ رادی نہیں ہے لیکن اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہے ہیں اللہ نے خود ہی رسیدی لی کی ہوئی ہے زنا کرنے والے کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے لیکن اللہ کی مسیحت ہے کہ کرنا چاہتے ہو کر لو سزا بکنا پڑے گی تو خلاصہ اکرام یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے ارادے اور مشیوں سے ہو رہا ہے لیکن گناہ والے کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہے جب ابو لہب نے نبی علیہ سلاط اسلام کو تنگ کیا تھا جب تعف والوں نے نبی علیہ السلاط اسلام کو پتھر مارے تھے جب اہت میں آپ کے دانت شہید کر دیے گئے تھے تو یہ جتنے بھی کام نبی علیہ السلاط اسلام کے خلاف ہوئے ہیں کیا اللہ کے ارادے و مشیت کے بغیر ہوئے ہیں جی نہیں اللہ کے ارادے و مشیت سے ہوئے ہیں اللہ کی اجازت سے ہوئے ہیں اللہ کے ادن سے ہوئے ہیں لیکن اللہ ان کے اوپر راضی نہیں ہے بلکہ ناراض ہے تو یہ فرق ہمیشہ ملود خاتر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا پتہ جب بھی ہلتا ہے اللہ کے ارادے سے ہلتا ہے پتہ جب بھی درخت سے گرتا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت سے گرتا ہے میں اور آپ یہاں پہ آئے ہیں اللہ کے ارادے اور مشیت سے آئے ہیں اور کئی لوگ مکہ مدینہ آنے کی بجائے شرک کا گناہ حاصل کرنے کے لیے عراق پہنچ چکے ہیں جناب حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ وہاں پہ شر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے ارادے اور مشیت سے کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کے اس عمل کے اوپر راضی نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کنٹرول سے باہر ہوں کئی ممالک میں جمہوریت کا نظام ہے اب آئین یہ کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں لیکن فوج کا سربراہ وہ کچھ کر جاتا ہے جو وزیر اعظم نہیں چاہتا وزیر نہیں چاہتا یہاں پہ یہاں پہ آرمی چیف فوج کا سربراہ وزیر اعظم کو کراس کر رہا ہے اور وزیر اعظم کو اس نے بے بس کر دیا ہے وزیر اعظم کی مشیت ارادے کے بغیر کئی کام کر رہا ہے وزیر اعظم رادی بھی نہیں ہے اس کی رضا بھی نہیں ہے ارادہ بھی نہیں ہے مشیت بھی نہیں ہے اللہ کا معاملہ ایسا اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کئی گروہ کئی فرقے دمراہ ہوئے ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو گناہ ہوتا اس میں اللہ کا ارادہ نہیں ہے اپنی طرف سے انہوں نے اللہ تعالی کی کو پا کرنے کی کوشش کی گناہ کے کام سے لیکن دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ناوز بلّہ اس کائنات میں کئی ایک ہیں جو اللہ کو کلاس کر کے جو چاہیں سو کر لیں اور یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے تو صحیح عقیدہ کیا میرے بھائیوں کہ گناہ کے کام گناہ کرنے والا اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے اللہ نے رسی خود ہیلی کی ہے لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہارے اس عمل کے اوپر میں راضی نہیں ہوں کیسے بتایا اللہ نے آسمان سے کتابیں ناظر کی اللہ نے اپنے کئی نیک بندوں کو نبی اور رسول بنایا وہ فوت ہو گیا تو اللہ نے نبی علیہ السلاط اسلام کا وارس کرام کو بنایا وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ زنا کا کام اس سے رب ناراض ہوتا ہے سود سے اللہ ناراض ہوتا ہے یتیم کا مال کھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے پاک دامن معصوم لڑکیوں پہ تومتے لگائیں گے تو اللہ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے کسی کو قتل کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے اور اس سے ہمیں یہ علم ہو گیا ہے کہ اللہ کی رضا کس عمل میں ہے کس عمل میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومات شاہ اون اللہ این شاہ اللہ رب العالمین جتنی گفتگو میں نے کی ہے وہ ساری اس ایکت ایک میں آ گئی ہے ومات شاہ اون اللہ این شاہ اللہ اُن رب المین کہ اللہ کی مشیت کے بغیر تمہاری مشیت نہیں چلتی اللہ کے ارادے کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے اردے کے بغیر تم جو چاہو کرو ایسا نہیں ہے تو میرے بھائیوں اللہ کی مشیت جو ہے یہ سب سے اوپر ہے اب کئی دفعہ لوگ غلط جملے بول دیتے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا عقیدے کے مسائل ہیں کئی دفعہ لوگ غلط جملے بول دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے آپ چاہیں گے ویسے میں کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں یہ کام نہ ہو ممکن نہیں ہے ویسے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں آپ کا ارادہ ہو تو یہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ کام ناممکن نہ نہیں ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں ایسے جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ کیا شری لحاظ سے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے اس سلسلے میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ان روایتوں کے بعد پھر کسی نتیجے تک پہنچیں گے پہلی روایت سے اپنی کتاب میں درج کرنے والے محدث اور امام کا نام ہے امام نسائی کون سے امام ہے جی امام نسائی اور جس صحابی سے وہ اس روید کو نقل کر رہے ہیں ان کا نام ہے قتائلہ خاتون ہیں صحابی ہیں کیا نام ہے جی قتائلہ جو قبیلے سے ان کا تعلق ہے یہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا ان نقم کہ تم لوگ شرک کرتے ہو نبی علیہ السلاط وسلام اور آپ کے ساتھیوں سے کیا کہہ رہا تم لوگ شرک کرتے ہو تم کہتے ہو ماں شاہ ام و شیتا وربل ایک تو تم یہ جملہ استعمال کرتے ہو کہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے اور دوسرا تمہارا شرکیہ لفظ یہ ہے کہ تم کہتے ہو والکعبہ کعبہ کی قسم کسی قسم اٹھاتے ہو یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ دو تمہارے جو جملے ہیں یہ شرک والے جملے ہیں نبی علیہ سلاد وسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اینڈا کوئی یہ لفظ استعمال نہ کرے ما شاہ اللہ تھا کہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے یہ کہا کریں کہ جو اللہ چاہے گا تنہا یا جو اللہ چاہے گا اور پھر جو آپ چاہیں گے درمیان میں لفظ کیا آ گئے پھر پہلی صورت میں لفظ کیا تھا درمیان میں اور کا پھر کہ جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ چاہے گا پھر جو آپ چاہیں گے اور آپ نے کہا کہ کعبہ کی قسم اٹھانے کی بجائے قسم یوں اٹھایا کرو وہ ربل کعبہ کے رب کی قسم میری بڑی حدیث کے اوپر غور کریں کعبہ اللہ کے گھروں میں سے سب سے عظیم گھر ہے لیکن خالق ہے یا مخلوق کیا نہیں بھائیوں اور مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے کعبہ کی قسم اٹھانا بالت کی قسم اٹھانا محبوبہ کی قسم اٹھانا،, کی قسم اٹھانا ملک کی قسم اٹھانا ملک کے آئین کی قسم اٹھانا نبی علیہ الصلاحت والسلام کی قسم اٹھانا یہ ساری قسمیں مخلوق کی قسمیں ہیں اور یہ جائز نہیں ہے قسم جب بھی اٹھائیں کس کی اٹھائیں اللہ کی اٹھائیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اور یہ ان کا جملہ صحیح سن سے ثابت ہے وہ کہتے تھے لفا بن احب الحفا بل غیر ہیانا صادق کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لوں یہ تو میں گوارہ کر لوں گا لیکن غیر اللہ کی سچی قسم اٹھاؤں یہ مجھے گوارا نہیں ہے میرے بھائی فرق سمجھیے گا عقیدہ ہے عقیدہ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھائیں غلط ہے کبیلا گناہ ہے لیکن شرک نہیں ہے اور غیر اللہ کی قسم اٹھائیں سچی اٹھائیں سچ آپ بول رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں تو میرے بھائی یہ درست نہیں ہے عقیدے میں کتنی احتیاط ہے آپ سوچئے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی قسم اگر اٹھائیں تو کیا اٹھاتے ہیں جھوٹی اٹھا لیں گے لیکن قبر والے کے بارے میں کہا جائے اس کی قسم اٹھاؤ پھر یہ اٹھائیں گے جن کے اللہ کی تعظیم ان کی نگاہوں میں کم ہے قبر والے کی تعظیم سے قبر والے سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو ہماری بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا یہ ناراض ہو گیا تو ہمارے گھر میں آگ لگ سکتی ہے یہ ناراض ہو گیا تو میری دکان میں آگ لگ سکتی ہے رب کی ڈوٹی قسم اٹھائی ہے تب کوئی خوف نہیں ہے تو میرے بھائیو عقیدے میں اتنی احتیاط کعبہ کی قسم اٹھانا غلط ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی قسم اٹھانا غلط ہے والد کی قسم اٹھانا غلط ہے اسی لیے خود نبی علیہ السلاط اور جب قسم اٹھاتے تھے کیا کہتے تھے ولدی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اپنا نام لیا ہے یہ نہیں کہا میری جان کی قسم کیا کہہ رہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور صحابہ کلام کئی دفعہ قسم اٹھاتے ولدی بالحق اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بیٹا نبی علیہ صاحب السلام کا ذکر آ رہا لیکن قسم آپ کی نہیں آپ کے رب کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بیٹا تو اس لیے میرے بھائی جب بھی قسم اٹھائیں اللہ کی قسم اٹھائیں اور ایسے ہی جب کسی سے کہنا ہو کہ میں وہ کروں گا جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا تو کیا کہیں میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جو آپ چاہیں گے ان کے اصل مشیت کس کی ہے اور اللہ کی مشیت کے تابع ہے آپ کی مشیت اللہ نے چاہا تو پھر میں آپ کی بات مانوں گا اللہ نے نہ چاہا تو میں آپ کی بات نہیں مان سکتا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے چاہا اور اس کے بعد پھر کی جگہ پہ بات کر پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ کروں گا جو اللہ نے چاہا اور اس کے بعد جو آپ نے چاہا لیکن اور کے لفظ میں برابری ہوتی ہے یہ غلط ہے اور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور مخاطب کی مشیت اللہ کی مشیت اور نبی علیہ السلسلام کی مشیت برابر ہے اور یہ غلط ہے اللہ کی مشیت کے برابر نہیں ہے کسی اور کی مشیت باقی سب کے ارادے باقی سب کی مشیت اللہ کی مشیت کے کیا ہے تابے ہے تابع ہے برابر نہیں ہے ایک اور حدیث سن لیں اسے روایت کرنے والے ہیں امام ابن ماجہ اور امام احمد ابن حنبل تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ایشا کے بائی ہیں ماں کی طرف سے کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا یہ خواب کون سنا رہے ہیں جی صحابی جناب ایسا کے ماں کی طرف سے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا خواب میں میں چند یہودیوں سے ملا میں ان سے کہا کہ تم ایک قوم ہو لیکن تم میں ایک بڑا عیب ہے کیا کہ تم کہتے ہو کہ ادیر اللہ کے بیٹے ہیں تو یہودیوں نے مجھے آگے سے کہا خواب میں تم بھی ایک بڑی قوم ہو لیکن تم ایک جملہ کہتے ہو کیا کہ ماں شاہ اللہ و شاء محمد کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے لفہ پھر بولا کیا اور یہودی کہہ رہا کہ تمہارا یہ جملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہتے ہیں کہ پھر میں عیسائیوں کے پاس سے گزرا میں نے ان سے کہا کہ تم ایک قوم ہو یہ نہ کہو کہ عیسیٰ اللہ کے عیسائی اسلام اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ کہنے لگا وہ کہنے لگے مسلمان سے کہ تم بھی ایک قوم ہو اگر تم یہ نہ کہو کہ ماں شاہ اللہ شاہ محمد کہ جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو فیل کہتے ہیں کہ صبح میں اٹھا تو میں نے یہ خواب کئی لوگوں کو بتایا پھر میری ملاقات نبی علیہ وسلاط والسلام سے ہوئی میں نے آپ کو بھی خواب بتایا تو آپ نے کہا کیا یہ خواب تم نے کسی اور کو بتایا میں نے کہا جی ہاں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا خطبے کے شروع میں اللہ کی حمد و ہمدو شنابیانگ کی اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہو کہ ما شاء اللہ شاہ محمد کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے اور میں تمہیں اسے روکنا چاہ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے روک نہیں سکا ایڈا تم نے جملہ نہیں کہنا اینڈا تم نے کہنا ہے ماشاءاللہ وحدہ کہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا میرے بھائیو عیسائی اور یہودی جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی کہتے تھے عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وہ عیسا علیہ السلاۃ اسلام کی دشمنی میں جملہ بولتے تھے یا ان کی محبت میں تو کیا ان کی یہ محبت درست تھی ان کی عقیدت درست تھی میرے بھائی آپ سوئے ہوئے لگتا ہے مجھے بتائیے جواب دیجیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیا ان کی یہ محبت اور یہ عقیدت درست تھی کیا یہ انداز محبت ٹھیک تھا غلط تھا شریعت کے خلاف تھا ان کو مغالطہ کہاں سے ہوا عیسائیوں کو مغالطہ یہاں سے ہوا کہ اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں بھی یاد آتی ہے کہ ہم نے عیسائی علیہ السلام کی والدہ میں اپنی روفوں کی اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے عیسا علیہ السلام کی والدہ میں اپنی روفوں کی تو کہنے لگے لو جی اللہ نے اپنی روفوں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے تو اللہ کا حصہ ہوئے اور اللہ کا حصہ کیا ہوگا اللہ کا بیٹا ہوگا ایسے ہی کئی مغالطے آج کل کے میرے مسلمان بھائیوں کو لگے ہوئے ہیں حالانکہ میرے بھائیوں اگر اللہ نے کہا کہ ہماری روح تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کعبہ کے بارے میں کہ میرا گھر وہ بیل تھی ہم کیا کہتے ہیں بیل اللہ کس کا گھر کیا وہ اللہ کا حصہ ہے اللہ کا حصہ ہے نہیں قرآن پاک میں کہا گیا اس اونٹنی کے بارے میں جو بطور موجہ اللہ تعالی نے بھیجی تھی سارے علیہ اصلاۃ اسلام کی قوم سمود کی طرف کیا اسے کہا گیا نا اللہ اللہ کی اونٹنی تو کیا وہ اللہ کا حصہ تھی بلکہ اللہ کی مخلوق تھی بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا حصہ نہیں ہے رسول اللہ اللہ کے رسول تو کیا سب رسول اللہ کا حصہ ہیں اللہ کی مخلوق ہیں تو کیوں کہا گیا اللہ کا رسول اللہ کا گھر اللہ کی اونٹنی تعظیم کے طور پہ عزت دینے کے لیے کیونکہ عام گھر نہیں ہے یہ وہ خاص گھر ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر ہے یہ عام اونٹی نہیں ہے ورنہ ساری اونٹنی اللہ کی ہے کیا ساری اونٹی اللہ کی مخلوق نہیں ہے اور وہ اونٹلی بھی اللہ کی مخلوق تھی لیکن باقیوں کو اللہ کی اونٹلی نہیں کہا گیا اسے کہا گیا کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی موضاء اونٹنی تھی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی تو اس نسبت سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں اس کی خاص اہمیت ہے اس کی خاص وزیرت ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ چیز اللہ کا حصہ ہے غلط ہے یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں عیسا علی سا اسلام بھی اللہ کی کیا ہے مخلوق ہے اللہ کا حصہ نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ جملے جو بظاہر یہودیوں اور عیسائیوں نے محبت و عقیدت میں کہے شریعت کے خلاف تھے بلکہ شرک تھے اسی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر قرار دیا تو آج کے مسلمان اگر نبی علیہ اسلاد و کے بارے میں ایسا کچھ جملہ استعمال کریں گے تو وہ بشفک ہوگا اب ان دو حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں نسبت کرنی چاہیے اللہ کی مصیحت کی طرف اور عام طور پہ ہم ایسے ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں کام کر دوں گا ان اگر اللہ نے چاہا وہاں ہم اپنی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے بھی چاہا ہم کہتے ہیں کہ اصل اللہ کی مشیر ہوگی پھر میں کر دوں گا نام اللہ کا لیتی ہے اور یہ توحید کے عین مطابق ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا اس کے بعد جیسے آپ چاہیں گے میں کر دوں گا یا جیسے اللہ چاہے گا پھر میرا بھی ارادہ میں بھی کوشش کروں گا تو یہ بھی توحید کے عین مطابق ہے جیسے اللہ چاہے گا اس کے بعد جیسے آپ چاہیں گے ویسے کر دوں گا یہ بھی توحید کے عین مطابق ہے نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے آپ چاہیں گے اس میں برابری ہے اب اگر آپ کا یہ پختہ عقیدہ ہے پختہ اعتقاد ہے کہ اللہ کی مشیت اور میرے محاطب کی مشیت میرے نبی علیہ السلام کی مشیت برابر ہے تو یہ صاف صاف شرک ہے شرک اکبر جس کی وجہ سے انسان دہر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل مشیت اللہ کی ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی مشیت اللہ کی مشیت کے برابر نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے ویسے الفاظ میں آپ احتیاط نہیں کر رہے تو پھر شرک اکبر نہیں شرک اصغر ہے پھر آپ مسلمان ہیں لیکن بہت بڑی عقیدے کے لحاظ سے غلطی کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کر دوں گا اللہ کا نام یہاں پہ شمار ہی نہیں کرتے تو پھر اگر ایسا جملہ بولنے والا مسلمان ہے تو انشاءاللہ شرک نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جیسے آپ چاہیں گے ویسے کروں گا اس کا خیدہ یہ ہے کہ اصل نصیحت اللہ کی ہے لیکن اللہ کے نام استعمال نہیں کیا اللہ کے نام استعمال کر کے پھر کسی اور کو برابر کر دینا یہی جرم ہے یہاں پہ آپ نے اللہ کے نام لیا ہی نہیں آپ نے کہا جی جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کر دوں گا تو یہاں پہ شرک و شوقت نہیں ہوگا جب آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اصل اللہ ہی ہے اور باقی جیسے آپ کہیں گے میں کر دوں گا اور اگر یہی جملہ کافر کہے اور وہ اللہ کی مشیت کو مانتا ہی نہیں ہے پھر اس کا یہ جملہ کفر و شرک والا ہوگا کیونکہ وہ سنتا ہے کہ اصل آپ ہی ہیں تو میرے بھائی یہ عقیدے کے مسائل ہیں ان میں احتیاط کرنی چاہیے ایک دفعہ نبی علیہ اصلاط و کے پاس ایک صحابی آئے صحابی نے کسی موقع پہ آپ کو کہہ دیا ماں شاہ اللہ کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے تو آپ شدید ناراض ہوئے آپ نے کہا اجعلتنی اج اللہ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے اللہ کا ہم پلہ کر دیا ہے اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے تو میرے بھائیو عقیدہ کے ان مسائل میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ایسے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے جن میں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو لیکن آج کل آپ دیکھتے ہوں گے قوالیاں نعتیں ان میں کیا ہو رہا ہے مقابلہ لگا ہوا ہے نعت کے کلمات لکھنے والوں میں شاعروں میں قوالی کے الفاظ لکھنے والوں میں مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون نبی علیہ اللاط اسلام کی تاریخ میں حد سے آگے بڑھے گا ایسے ایسے جملے بولے جا رہے ہیں جو صاف صاف شرک ہیں میرے بھائیوں نبی علی صاحب اسلام کی شان میں نعت کہنا غلط نہیں ہے درست ہے لیکن عام طور پہ جو نعتیں اردو میں کہی جا رہی ہے اسی فیصد ایسی ہوتی ہیں جن میں شرکیہ کماعت ہوتی ہیں مثلا کیا کہیں گے آتے ہیں انہیں جنہیں آتے ہیں انہیں جنہیں آتے ہیں انہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں اب سرکار تو فوت ہو چکے جب وہ زندہ تھے تب بھی وہ مختار کل نہیں تھے حادت روا نہیں تھے مشکل کشاہ نہیں تھے جب فوت ہو گئے پھر مختار کل کیسے ہو سکتے ہیں نبی علیہ السلام مختار کل ہوتے مشکل کشاہ ہوتے حادت روا ہوتے اپنے دماد جناب علی رضی اللہ عنہ کو شہید ہونے سے بچا لیتے جناب حسین کو شہید ہونے سے بچا لیتے نے چچا جناب حمزہ کو شہید ہونے سے بچا لیتے اسی لیے قرآن پاک نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ولو کم تو عالم الغریبا لسک سر تم خیر وما مسل یہ نو اسپارا سوریا راف کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی کیا آپ کو تکلیفیں پہنچی کہ نہیں پہنچی آپ کے چچا شہید ہو رہے ہیں آپ کی بیٹیوں کے ہمرد گرائے جا رہے ہیں آپ پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی ہیں ستر صحابہ کرام بہترین قسم کے علماء قرلہ قالی قرآن وہ آپ نے کسی کے حوالے کیے اپنے ہاتھوں سے اور ان کو دھوکہ دے کے شہید کر دیا گیا کسی قوم کا وفد آیا کہنے لگے کہ آپ اپنے بہترین صحابہ ہمارے ساتھ بھیجیں جو کاری ہوں وہ ہماری قوم کو تبلیغ کریں تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں اور یہی لے جانے والوں نے دھوکہ دیا راستے میں ان کو شہید کر دیا کتنے صحابہ اکرام کو ستر عظیم صحابہ اکرام کو اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے مشکل کشا ہوتے مختار کل ہوتے حاجت روا ہوتے ایسے سانحات حادثات کبھی پیش نہ آتے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق نہ تھرمائے سوال کیونکہ بہت زیادہ ہیں